السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے لوں گا مرغز رحمانیہ مسجد علی محمد ابراہیم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 الى ربك يوم المستقر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفران ليموت احد من لال حياته فاذا رايتموه فافصحوا الى الصلاه وفي روايه يخفف الله بهما عباده او قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کے مطابق چاند گرہن کی نماز ادا ہوئی جسے عربی میں سلاد القصوف یا قصوف القمر کہتے ہیں یہ کہ چاند گرہن کی نماز ہے چاند گرن کیوں ہوتا ہے اس کے دو اسباب ہیں ایک ہے کونی سبب جو سائنسدان بیان کرتے ہیں دوسرا شعر سبب جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے بیان فرمایا ہے کونی سبب یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے جو اس کے اندر چمک دمک ہے اور نور ہے یہ سورج سے کشید کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے چونکہ یہ سارے سیارے گھوم رہے ہیں چل رہے ہیں کل فی فال کی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے گھومتے گھومتے اور اس دوران میں زمین چاند اور سورج کی ماں بہن ہائل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر سورج کا نور چاند تک نہیں پہنچتا اس کا نور چھین جاتا ہے اور اس کی روشنی چھن جاتی ہے یہ ایک کونی سبب ہے اسی طرح سورج گرن ہے سورج گرہن میں بھی جو سیارہ ہے یہ حائل ہوتا ہے جیسے چاند جو ہے وہ زمین اور سورج کے مابین حائل ہو جائے تو سورج کا نور ہم سے مخفی ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے یہ توجہ جو ہے یہ قومی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام فلقی ہے اس کے تحت جس کو سائنسدان بھی بیان کرتے ہیں جبکہ شرعی سبب جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ یقوب اللہ بہما عبادہ ہو کہ اللہ رب العزت بعض اوقات سورج کو اس کے نور سے دور کر کے محروم کر کے اور بعض اوقات چاند کا نور چھین کر اپنے بندوں کو ڈلاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے سورج اتنی بڑی مخلوق ہے اور یہ آگ سے جل رہا ہے اور چاند بھی اتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ اپنے ایک امر سے ان دونوں کو بے نور کرنے پر قادر دونوں کا نور سلب کرنے پر قادر تو اے انسان تیری کیا اوقات ہے تو ایک انتہائی ضعیف سا ایک کیڑا ہے کیا تیری اوقات ہے کہ زان پر تو نافرغانیاں کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور کوئی تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈراتا ہے سورج گرہن کے ذریعے اور چاند گرہن کے ذریعے سورج کو گہنا کر چاند کو گہنا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اب بھی تم گناہوں سے بعد آ جاؤ میری طرف لوٹاؤ پلٹاؤ استغفار کر لو گناہوں سے بخش طلب کر لو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تمہارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کسی بھی طریقے سے اپنا عذاب تم پر مسلط کر سکتا ہے ابھی ہم نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق تم الحاق بما ادرا الحاق فر القوم فیحہ سر آجاد و نقل دو قوموں کا ذکر ہے جو گناہوں میں ملوث ہیں اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا قیامت کو جھٹلایا تو اللہ رب ر نے اپنی دو نشانیاں ان پر مسلط کر دی جو عذاب بن کر ٹوٹی قوم سمود پر ایک کڑک ایک چیخ اللہ نے مسلط کر دی اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور فوراً وہ موت کی وادی میں دھکیل دیے گئے بڑے بڑے ان کے جثے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے بکھرے ہوئے تھے اسی طرح قوم عاد انہوں نے بھی گناہوں کا طلبوں اختیار کیا اپنے نبی کی دعوت کی تقریب کی تو اللہ رب العزت نے ایک آندھی ایک طوفان پر مسلط کر دیا اور یہ آندھی مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی اور یہ قوم اس آندھی کتاب نہ لا سکی ان کی املاک اور وہ خود اس آندھی کی شدت کی بنا پر اڑتے پھر رہے ہیں حتیٰ کے تباہوں برباد ہو کر گر گئے اور کھجور کے تنوں کی مانند لاشیں ان کی بکھری ہوئی تھی اور یہ قومیں دونوں صفا ہستی سے مٹ گئے تو اللہ رب العزت اس کے لشکر ناقابل شمار ہیں انہیں کو گن نہیں سکتا جس چیز کو چاہے اپنا فوجی بنا کر تم پر مسلط کر کے تم کو برباد کر دے اللہ تعالی نے قوم نوح کو غرق کیا اور پانی کا ایک کہ قطرہ اللہ تعالی نے اپنے سپاہی کی طرح بھیجا آسمان سے اتارا اور زمین سے نکالا حتیٰ کہ ایک طوفان کی شکل بن گئی اور پوری قوم غرق ہو گئی کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی زمینیں شق ہو جاتی ہیں اور کبھی چیخیں مسلط ہوئیں اور بعض قوموں کو اٹھایا گیا اٹھا کر آسمان تک پہنچایا گیا اور وہاں سے زمین پر پٹخا گیا اور وہ قوم تواہ و برباد ہو گئی اللہ رب العزت یہ نشانیاں دکھاتا ہے سورج گرن چاند گرن کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عمر سے یہ دونوں بڑی بڑی مخلوقیں بالکل بے نور ہو چکے ہیں ان کا نور تمہارے سامنے سلب ہو چکا ہے یہ سورج جو پوری دنیا کو جگمگا دیتا ہے چمکا دیتا ہے یہ خود بے نور ہو چکا ہے اللہ کے عمر سے چاند کا نور بھی چھن چکا اللہ کے عمر سے یہ ایک نشانی تمہارے اوپر مسلط ہے اور قائم ہے تاکہ تمہیں غور و فکر کی دعوت دی جائے کہ جو اللہ رب العزت چاند اور سورج کو بے نور کرنے پر قادر ہے وہ اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کی طرح جیسے ان کو مختلف عذابوں کے ساتھ ملیا میٹ کر دیا اللہ ہمیں بھی ملیا میٹ کر دینے پر قادر کچھ سال قبل کشمیر کے علاقے میں اور اطراف کے علاقوں میں ایک زلزلہ آیا بالکل صبح کے وقت کوئی سورہ اور کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہے اور اچانک یہ زلزلہ مسلط ہوا اور کئی علاقے کئی گاؤں اور کئی شہر صفا ہستی سے مٹ گئے چھ چھ منزلہ عمارتیں زمین میں دھنس گئیں جن کا پتہ ہی نہیں چلا وہ عمارتیں کہاں ہیں اور نیچے دریا میں گرییں اور بہ گئیں اپنے مکینوں سمیت اور کسی کا پتہ ہی نہیں چل سکا یک لخت وہ علاقے تباہ ہو گئے اور بربادی کی داستان بن گئے قصہ فارینہ بن گئے اور ایک نشان عبرت بن گئے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر یہ آفتیں اتارنے پر قادر ہے اللہ رب العزت ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں تنبیہ کر رہے کہ تم سدھر جاؤ دیکھ لو یہ چاند اور سورج بے نور ہو چکے اور ان کا نور چھن چکا ہے اور اللہ قادر ہے کہ تمہارا یہ تحرک چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ چھین لے تمہارے جسموں کو ساکت کر دے اس حیات کو چھین لے زندگی کو ختم کر دے اور تم قبروں میں داخل ہو جاؤ بالکل اچانک تو اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہارے لیے یہ تمی بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی گناہ کرو گے معیسیتوں کا ارتکاب کرو گے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے یہ جو سورج چاند گرن ہے یہ قیامت کے وقوع کی ایک جھلک ہے جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کا ہولناک چہرہ دیکھ کر چاند اور سورج بالکل بے نور ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے حیاتی مبارکہ سنی جلدہ ربریض تو خصفل خبر چاند کو گہنا دے گا قیامت کے جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ چاند کو گہنا دے گا ایک گرن کی شکل بن جائے گی ہمیشہ کے لیے اب اس چاند کا نور نہیں لوٹے گا دنیا میں چاند گرن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو چھینتا ہے پھر لوٹا دیتا ہے تاکہ ہمیں تمبی ہو اور ہم اس سے عبرت لیں نصیحت لیں پلٹ آئیں لوٹ آئیں اللہ کی طرف جو اختیار کر لیں اسی ذات میں اپنی پناہ تلاش کریں وہ پناہ اگر مل جائے تو آفیت ہی آفیت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے پیارے پہ ہمر دعا کیا کرتے تھے اللہ مستر و مستر آؤ رہا تھے نا یا اللہ جو میرے عیب ہیں ان پر پردہ ڈال دو اللہ کے پیغمبر کے کوئی عائد نہیں تھے یہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے جب امام العمبیا یہ دعا کر رہے تو میں اور آپ کس بات کی بولی یہ عیوب بڑے نقصان دہ ہیں اللہ اگر پردہ ڈال دے معاف کر دے یہ ایک عظیم سعادت ہے اور عامر روایت یا اللہ میرے جو بھی خوف ہیں اس اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے میرے خوف دور کر دے جس جس جی چیز کا خوف ہے وہ خوف ختم کر کے تو امن اطاف فرما دے اور سلامتی اطاف فرما دے ہمیں خوف کس چیز کا ہے جب تک یہ زندگی قائم ہم چل پھر رہے اچانک موت کا وقت آ جائے گا تو یا اللہ ہمیں خوف ہے اپنی موت کے وقت سے کسی کی جان یوں نکلے گی جیسے مشکیزے سے اس کا منہ اگر کھول دیا جائے تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے اور بہ جاتا ہے بناش آتے نشتہ اس طرح کچھ لوگوں کی جان نکلے گی اور کچھ کی اس طرح نکلے گی بند ناز ہاتھ غرقہ کہ فرشتے جسم میں داخل ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے اور پھر پورے جسم کے ایک ایک عزل سے کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بدن کے رو تک اور بدن کے بالوں تک ناخنوں تک سے جان کو کھینچیں گے اس روح کو کھینچیں گے بناز بن آتے اور ایک تصویر یہ بھی ہے کہ کھینچ کر نکالیں گے پھر لوٹا دیں گے پھر کھینچیں گے پھر لوٹائیں گے پھر کھینچیں گے اور بار بار ایک بڑی اذیت دی جائے گی جس کو وہ بندہ ہی محسوس کرے گا دیکھنے والے محسوس نہیں کریں گے یا اللہ یہ ہمارا خوف ہے اس خوف کو امن میں تبدیل فرما دے جب یہ وقت آئے تو بنداشت آتے نشتا یہ جان آسانی سے نکل جائے یا اللہ ہمارا خوف کیا ہے تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ لات الما حوالمطالعہ شدید مرنے کے بعد جو میں برزخ میں جھانکنا ہے یہ منظر بڑا خوفناک بڑا سخت بڑا شدید ہے لہذا موت کی تونا مت کیا کرو تو ہمیں خوف ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا بنے گا ہمارا برزخی آغاز کیسا ہوگا تو عامر روات نہ ہمارے اس خوف کو بھی یا اللہ امن میں تبدیل فرما دے ہمیں قبر میں داخل ہونے کا خوف ہے عذاب قبر کا خوف ہے قبر کسی کے لیے جہنم کا گڑھ اور کسی کے لیے جنت کا باغیچہ ہوگی جس شخص کو قبر میں عذاب دیا جائے گا اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے جن کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک قطرہ پوری زمین کی معیشت کو کڑوا کر دے اور قیامت تک یہ زمین فصل اگانے کے قابل نہ رہے ہمیں خوف ہے ان سامپور بچوں کا ہمیں خوف ہے کہ یہ قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے تو عامر روات جو بھی ہمارے خوف ہیں ان کو عمل میں تبدیل فرما دے قیامت کا قائم ہونا میدان محشر تیرے دربار میں حاضری حساب کتاب پلے سرات میزان کا مرحلہ یہ ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر سورج ایک بیل کے فاصلے پر ہوگا یہ سب ہمارے خوف ہیں کیا بنے گا شدید ترین پسینہ جسم سے بہے گا پھر جہنم کا عذاب یہ سارے ہمارے خوف ہیں یا اللہ یہ تمام خوف جو ہیں ان کو امن میں تبدیل فرما دے ہمیں دی عطا فرما دے ہمیں امن عطا فرما دے اس کے لیے جو دنیا میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جو زیادتی ہو رہی ہیں گناہوں کی شکل میں یا اللہ ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے توحبۃ الرسوخ کی توفیق عطا فرما یہ چاند گرن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت ہے ایک تمبی ہے کہ اب بھی تم پلٹ آؤ اپنی بدعمالیوں سے سچی توبہ کر لو صدقے دل سے میں تمہیں معاف کر دوں تو یہ دو اسباب ہیں چاند گرن یا سورج گرن کے ایک تو تکوینی سبب جو سائنسدانوں نے بیان کیا اور وہ درست ہے دوسرا شرعی سبب اور ان دونوں اسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں اسباب بالکل آپس میں موافق ہیں اللہ رب العزت زمانے کے احوال کو جانتا ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار قبل اس نے تقدیر لکھی تھی اس وقت اسے معلوم تھا کہ کب کب اس زمین پر بڑے بڑے جرائم ہوں گے بڑی بڑی معصیتیں ہوں گی اور میں نے چاند گرن اور سورج گرن کے ذریعے اپنے بندوں کو جھنجھوڑنا ہے اسے اس چیز کا علم ہے لہذا اس کا امر قانونی اسی وقت نافذ ہو گیا کہ فلاں فلاں وقت جو ہے زمین چاند اور سورج کے بیچ میں حائل ہوگی تاکہ چاند گرن ہو جائے یا پھر چاند زمین اور سورج کے مابعے میں حائل ہوگا تاکہ سورج گرن ہو جائے اسے معلوم ہے کہ اس اس گہنانے کا کون سا وقت مناسب ہے کب کب بڑے بڑے ہولناک جرائم ہوں گے بڑے ہولناک واقعات ہوں گے بندوں کو جھجوڑنے کے لیے تو اس کا یہ عمر کونی نہیں اول سے نافذ ہے ادھر اللہ تعالیٰ کا امر نافذ ہے ادھر یہ معاشیت ہے جن کا ہم ارتقاب کرتے ہیں جنہیں ہمیں جن پر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو نظام شمسی نظام قمرے میں کسی ترتیب کے ساتھ ہو اب دیکھیں آج کا چاند گرن جو ہے ایسا چاند گرن اس صدی میں کبھی نہیں آیا چوراسی سال کے بعد یہ طویل چاند گرن آ رہا ہے تو اگر یہ ایک شمسی نظام ہوتا جیسے سال کے بارہ مہینے ہیں مہینے کے تیس اکتیس دن ہیں اور دن کے چوبیس گھنٹے ہیں تو پھر یہ نظام اپنے وقت مقرر پر ہوتا وقت مقرر پر گہن لگتا سورج گرہن ہوتا چاند گرہن ہوتا لیکن کبھی تو سال ہر سال یہ گرہن نہیں لگتا تو مانا یہ اللہ کی مشیت ہے تو اس کا امر کونی اور امر شرعی دونوں میں توافق ہے یہ بات غلط ہے کہ یہ محض سائنسدانوں کی توجیہ پر بھی آتا ہے اور اس میں شریعت کا عمل دخل نہیں ہے وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے لیکن دونوں کا توافق دونوں کی موافقت اللہ کے عمر سے ہے جب گناہ شدید ہو جائیں معاشیت شدید ہو جائیں اور جرائم بھی ہو جائیں تو یہ چاند گرن ہوتا ہے سورج گرن ہوتا ہے اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اسی روز فرما دیا اور نافذ کر دیا جب مقادیر لکھی گئیں تقدیریں تحریر کی گئیں اسی دن سے یہ امر نافذ ہے اور اس کے مطابق یہ چاند گرن اور سورج گرن ہوتا ہے دوستو اور بھائیو جب گناہ ہوتے ہیں گناہوں کی کثرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غذب کو للکارتی ہیں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتی ہیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے عذاب کو خریدا جا رہا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ یہ نشانیاں دکھا کر ہمیں پلٹنے کی دعوت دیتا ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ لاتقو سار اس وقت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حد تک معاشیت ان کا دخلت فی الدار او گھم آقال جب تک یہ وقت میں آ جائے کہ ایک گناہ ایسا ہو ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا ایک معصیت ہر گھر میں داخل ہو جائے گی جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور آج اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو بہت سی معصیتیں ہر گھر میں داخل ہو چکی ہیں تو پھر یہ قوم کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے کہ ان معیشتوں کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے غضب کو دلکار رہے ہیں اس کی حیرت کو چیلنج کر رہے ہیں جیسے تصویر کا فتنہ ہے آج ہر گھر میں موجود ہے توہن یا کرن خوشی سے یا مجبوری سے بار قیف ہر گھر میں داخل ہے تصویر چاہے شناختی کارڈ کے ذریعے کیوں نہ ہو ہر گھر میں موجود ہے اور کوئی گھر اس گناہ سے خالی نہیں ہے اور معصیت بھی بہت بڑی ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان شدنات اضامن یا بل قیام المسد قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا تصویریں بنانے والے اور بنوانے والے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق سے تشبہ اختیار کرتے ہیں لہٰذا سب سے شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں گے اور ایک حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مصورین کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ آہیما خلق تم جو تم بنا کر آئے ہو تصویریں ان میں روح ڈالو اس ان میں روح پیدا کرو تم نے ڈھانچے تو بنا دیے اب روح بھی پھونکو ان کے اندر تو کیسے پھونک سکے گے تو بڑی یہ بھیانک ایک ماسیت ہے ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم اجتماعی شکل میں دعوت دے رہے ہیں اسی طرح سود کی لانت ہے سود کے لقمے ہر گھر میں داخل ہو چکے اگر لقمے داخل نہیں ہوئے تو سود کی جو ایک تحفظ اور اس کی بدبو ہے وہ ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو عدل اعلان سودی کاروبار کرتے ہیں بینکوں سے ان کا تعلق ہے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں لیکن نبی الاسلام کی حدیث کے مطابق یہ سود کا گرد و غبار ہر گھر میں داخل ہو گیا اور وہ داخل ہو چکے ہے اگر میں سود استعمال نہیں کرتا اور سود نہیں کھاتا سود نہیں کماتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میرے گھر میں جو پنکھے ہیں ٹیوب لائٹیں ہیں یہ اے سی ہے یہ کاروبار کرنے والے کیسے لوگ ہیں ان کا کام حلال کا ہے یا سود ہی کام ہے ہمیں معلوم نہیں یہ مسجد کی دریا اور صفیں یہ کاروبار کرنے والے کون لوگ ہیں جن سے ہم نے سیمنٹ خریدا مسجد کی تعمیر میں ان کا کاروبار کیسا ہے جن سے ہم نے ٹائلیں خریدی ان کا کاروبار کیسا ہے تو ممکن ہے وہ سود ہی کاروبار کرتے ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی سود مساجد میں داخل ہو چکا گھروں میں داخل ہو چکا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی حرف بہر پوری ہو چکی کہ سود کا گرد بار ہر ناک میں داخل ہوگا اور حکومت اعلان کرتی پھرتی ہے کہ سعودی سعودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے بینک کا جو نظام اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں کچھ آر کار نہیں ہے یہ اعلان ایک اجتماعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہے اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امت ہی معافن میری پوری امت معافی کے مستحق ہے اللہ سب کو معاف کر دے عل المجاہرین سوائے مجاہرین کے مجاہر کون لوگ ہیں مجاہر وہ لوگ ہیں جو گناہوں کا اعلان کریں اعلان گناہ کریں جن کو اللہ کا خوف نہ ہو گناہ تو لوگ چھپ کر کرتے ہیں کچھ حیا ہوتی ہے لیکن جو جو لوگ بے حیا ہو جائیں اور کھلے عام گناہ کریں گناہوں کے چرچے کریں گناہوں کا اعلان کریں ایک مظاہر وہ بھی ہے جو گناہ تو چھپ کر کرتا ہے مگر صبح اٹھ کر اس گناہ کو خود ہی بیان کرتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے है مارتا ہے اس گناہ کی है کرتا ہے اللہ پرماتا کہ تجھے معاف نہیں کروں گا تجھے رات کو گناہ کیا چھپ کر اور میں نے پردہ ڈال دیا تو خود ہی اس کا افشا کر رہے ہیں اس راز کو توڑ رہے ہیں اس پردے کو فاش کر رہے ہیں تجھے معاف نہیں یہ عدل اعلان معشیت ہے حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں ہمیں اپنے طور پر توبہ و تو نسوخ کرنی ہے کہ اللہ رب عزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع دین کی توفیق فرما دے ہم دین کی طرف لوٹیں دین کی طرف پلٹیں تو اللہ تعالیٰ ان دو نشانیوں کے ذریعے ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ یہ دو نشانی ہمارے لیے عبرت کا سامان بن جائیں ہم کچھ سوچیں اور غور کریں اللہ کے پیارے نگمبر کیا کرتے تھے آپ کی تعلیم کیا ہے ففضل کہ جب تم یہ نشانی دیکھو دن کو دیکھو رات کو دیکھو کسی وقت دیکھو تو سارے مشاغل چھوڑ کر سارے کام چھوڑ کر لاشار ہو جاؤ نماز کی طرف یہ ففض فض سے فضا فضا جزا فضا بولتے ہیں فضا اختیار کرو اور فضا اختیار کر کے نماز کی طرف آ جاؤ فضا جو ہے یہ خوف کا نام ہے ڈر کر لیکن فضا اور خوف میں ایک فرق ہے خوف دل کا فعل ہے کہ آپ کے دل میں خوف ہو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور فضا اس خوف کا نام ہے جس کے آثار بندے کے جسم پر نمایاں ہو بعض اوقات ایک بندہ خوف سے کانپنے لگتا ہے یہ فضا ہے بعد اوقات چہرے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں رنگ فخر ہو جاتا ہے یہ فضا ہے یہ فضا ظاہری علامتیں تو فضل تمہارے اندر ظاہری طور پر خوف نمایاں ہو چہرے کا رنگ اڑ جائے بدن میں کب کباہٹ طاری ہو جائے اس نشانی کو دیکھ کر سورج گرہن کو دیکھ کر اور چاند گرہن کو دیکھ کر اس قدر اللہ کے خوف کی ضرورت ہے مدینہ منورہ میں سورج گرن ہوا اور اللہ کے پیارے بہم اسلاتا یہ اصلاد اچانیہ سر آپ نے منادی فرمائی کہ لوگوں یہ جو سورج گرہن ہے یہ نماز نماز جو ہے تم کو جمع کر رہی ہے سورج گرہن کے بنا پر نماز تمہیں جمع کرنا چاہتی ہے آ جاؤ سارے کام چھوڑ کر آ جاؤ کھیتی باڑی چھوڑ کر آ جاؤ دکانیں بند کر کے آ جاؤ اور نماز ادا کرو صحابہ نے یہ نظام سنا مسجد بھر گئی حتیٰ کہ اما ہاتھ میں اپنے گھروں میں کیونکہ مسجد سے گھروں میں آواز آتی تھی وہ بالکل مسجد سے برحق اور متصل تھے انہوں نے یہ نماز اللہ کے پیغمبر کی اقتدا میں اپنے گھر میں ادا کی ان میں فرماتی ہیں مجھ کئی بار غشی بھی تاریخ ہو گئی لمبے قیام کی بنا پر ایک تھکاوٹ اور ایک ایسی خشی جس میں عقل کو فطور نہیں ہوتا لیکن ایک تھکاوٹ کی شدت کی بنا پر جیسے ایک ایک کمزوری سی پیدا ہو جائے یہ کیفیت میں نے محسوس کی امام و اس قدر روتے رہے گرگڑاتے رہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے لمبے رکوع جود کرتے رہے یہ آپ کے خوف اور فضا کا عالم اور حال ہے اور مدینہ منورہ میں یہ نماز آپ نے قائم فرمائی محد سے یہ باب قائم کیے فلاط القصوف کے فراۃ القصوف کے اور اس نماز کا طریقہ اللہ کے بھی سے منقول ہے جس طریقے سے آج نماز پڑھی گئی یہ بالکل سنت کے مطابق ہے اور اس کا اللہ کا شکر اور اس کے حمد و ثنا کہ اس نے اپنے حبیب کی سنت پوری کرنے کے توفیق کتاب فرما دی نماز کے لیے جمع کر کے ایک غور و فکر کی دعوت ہے اور وہ یہ کہ نماز میں سستی کرنے والوں اس سستی کو چھوڑ دو اور نماز کی تو بھرپور توجہ دو کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں تومبہ المسوخ کے بعد کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ مسپذوں بس کے ساتھ وہ لوگ آج کی نماز سے سبق اٹھائیں سبق سیکھیں کہ آج آپ نے نماز ایک خشیت اور خوف کے عالم میں ادا کی تو ہمیشہ آپ کی نماز کی کیفیت یہی رہے اور یہ خشیت اور خوف تم پر قائم اور طاری رہے تاکہ اس نماز کا فائدہ ہو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ سورج گرہن ہوا اس میں ایک عقیدے کی تربیت کا پہلو بھی ہے اور یہ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے عقیدے کی تربیت فرمائی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا تھا جس کا نبی علیہ السلام کا بڑا رنج تھا یہ بیٹا کچھ بڑا ہوا تھا باقی بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے مگر ابراہیم جو ہے تقریباً ڈیڑھ سال تک زندہ رہا اور صحابہ خوش تھے اپنی جگہ مطمئن تھے کہ اللہ تعالی ابراہیم کو لمبی عمر دے گا اور اللہ ارب الرزت نے ہمارے پیارے نبی کو جو بیٹھے دی اور بچپن میں چھین لیے اور اللہ کے بھی کو رنجیدہ کیا اور آپ روئے جس کو صحابہ برداشت نہ کر سکے ابراہیم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر مطمئن ہوئے کہ یہ لمبی عمر پائے گا مگر وہ بھی ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہو گیا نبی اسلام کی جھولی میں تھا اور اس کی سانسیں الجھی ہوئی تھی اکھڑی ہوئی سانسیں اور اللہ کے پیغمبر یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں. اور آپ رو دئے بل ما بلقلم ربنا بھائی نہ فراق ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں رنج و علم ہے لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں کہیں کہ جو اللہ کو ناراض کر دے رونے میں بھی استقامت چاہیے ایسا رونا نہ ہو جس میں دین کے مخالف رویہ ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراضگی کا اظہار ہو تو آپ روتے رہے اور یہ الفاظ آپ نے آخری جملہ کہا بھائی نام فراق ابراہیم الحمد البراہیم تیری جدائی کا ہمیں غم بہت ہوگا بہت غم ہوگا ترنت سے وہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا فوت ہو گیا اور اس کو آپ نے دفن کیا فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کا دو سال دودھ پیتا ہے میرے بیٹے نے ڈیڑھ سال دودھ پیا ہے اور اللہ اس کے دودھ کی مدت جنت کی دائیوں سے پوری کرائے گا اور جنت کی ہو اسے چھ مہینے دھوپ پلائے گی اسی وقت کفار نے یہودیوں نے ایک شوشا چھوڑ دیا اسی دن چاند گرن ہوا اور آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا انہوں نے ایک شوشا چھوڑ دیا جو عقیدے کے خلاف تھا کہ جب کوئی مشہور شخصیت پیدا ہوتی ہے یا کوئی مشہور شخصیت فوت ہوتی ہے تو چاند یا سورج گرہن ہوتا ہے تو آج ایک مشہور شخصیت فوت ہوئی ہے ابراہیم اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے در حقیقت اس بات کے پیچھے کی تھی ایک خمیص عقیدہ ظاہر کرنا چاہتے تھے بظاہر ایک تعریف ہے اللہ کے بیغمبر چاہتے تو خاموش رہتے کہ آج ہی بیٹے کو دفن کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور آج انہوں نے یہ بات کہہ دی اور تعریف کا پہلو بھی تھا ایک شخص تو اس کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بڑی مشہور شخصیت ہے فلاں استقبال کیا اور یوں ہوا اور وہ ہوا تو آپ فخر محسوس کریں گے اللہ کے پیارے بے خاموش رہتے کہ بیٹے کی تعریف ہی تو ہو رہی ہے اسے مشاہیر میں شامل کیا جا رہا ہے مگر آپ خاموش نہ رہے میرے پیامبر کو دیوانہ کہا گیا اور آپ خاموش رہے شاعر کہا گیا جادوگر کہا گیا آپ خاموش رہے اور خاموش رہنا چاہیے میرے بھائیو اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ سنت کب زندہ کرو گے ہمیں کوئی گالی دیتے ہیں ہم سو گالیاں دیتے ہیں صبر کہاں ہے صبر کا پہلو کیا آپ یہ بات جانتے نہیں کہ کوئی شخص آپ کی غیبت کرے یا برا بھلا کہے اس پر صبر کرنے کا اجر کیا ہے اور اللہ قیامت کے دن دونوں بندوں کو جمع کر لے گا اور ایک ایک گالی پر اپنا عدل قائم کرے گا امام العبیا کو بڑی تکلیفیں دی گئی دکھ دیے گئے اور آپ کو شاعر کہا گیا شاہر کہا گیا دیوانہ کہا گیا مجنو کہا گیا آپ نے خاموشی اختیار کی آج آپ کے بیٹے کو بشاہیر میں شمار کیا گیا آپ خاموش نہ رہے ممبر قائم کیا اور صحابہ کو جمع کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس خبر آیات اللہ احد کہ لائن چاند اور سورج اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی انہیں گرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پر کوئی شخصیت کتنی بڑی ہو کتنی مشہور ہو نہ اس کی پیدائش پر یہ گہرن لگتا ہے نہ اس کی مفاد پر تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم یہ سوچو اور دیکھو کہ کون مشہور شخصیت پیدا ہوئی یا کون مشہور شخصیت فوت ہوئی تمہارا کام یہ کہ ففظ علیہ السلام کہ اللہ سے ڈر جاؤ ایک تم پر کب کبھی تاری ہو جائے اور سارے مشاغل چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ اللہ کے گھر کو آباد کرو اور نماز قائم کرو اللہ کا خوف کرو اللہ کا ذکر کرو اس کی راہ میں صدقہ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دے یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی جو بدعقیدگی کی بات تھی اس پر ایک ضرب کاری لگا دی اور صحابہ کی اصلاح فرما دی کہ کوئی صحابی اس تعلق سے کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے تو یہ واقعہ اس دن پیش آیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ کفار کی اس بات میں کیا بد عقید کی وہ کس طرح یعنی شیطان کے مسمسے پر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہ رہے تھے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی تقیج رونما ہوتا ہے کوئی مرے کوئی پیدا ہو چاند گرن ہو یا سورج گرن ہو کئی طوفان آ جائے زلزلہ آ جائے حتیٰ کہ درخت کا پتہ جھڑ جائے یہ سب اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اس میں ساری تاثیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ارادے اور اس کے امر کو ہے یہ ہمارا عقیدہ اسی عقیدے کو بڑے ٹھوس طریقے سے اپنا لو کفار نے یہ چاہا شیطان نے ہنس کیا ہے اور یہود کی سازش کہ مسلمانوں کے عقیدوں کو بدلا جائے کہ جو تغیرونما ہوا ہے اللہ کے عمر سے نہیں بلکہ کسی مشہور شخصیت کی وفات کی برابر ہوا تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے عمر اس کی مشیت کا عقیدہ ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے چنانچہ یہ جو بھی تغیرات رونما ہوتے ہیں زمین پر ہو تو اس میں آسمانی حوادث کا عمل دخل ہے آسمان پر ہو تو اس میں زمینی حوادث کا عمل دخل ہے یہ ان کی چاہت تھی کہ بدعقیدگی اس طریقے سے پھیل جائے اور اس ان کے عقیدے کمزور ہو جائیں جب تک عقیدہ یہ ہوگا کہ جو تغیر رونما ہو اللہ کے عمر سے ہے اور اس کی مشیت سے ہے اس وقت تک ہم صحیح ہیں درست ہیں اللہ کے مقربین میں سے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا ہماری عبادات قبول کرے گا اور اگر اس عقیدے میں دراڑ آ جائے تو سمجھے ہم ناکام اور نامراد ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور اس کے غضب اور اس کی ناراضگی کے مستحق بن گئے اللہ تعالیٰ ہر کام کرتا ہے اسی کا امر اسی کا عزن اسی کی بشیت اور اسی کا ارادہ ہے اس عقیدے کو بار بار اپنے سامنے دہراؤ تاکہ دل میں پختگی سے یہ قائم ہو جائے مگر یہ امت اس سب کے باوجود کہ معمول لمبی نے جو اس دن صدمے سے دوچار تھے پھر بھی آپ گھر سے باہر آئے ممبر قائم کیا اور صحابہ کو درس دیا تاکہ ان کے عقائد درست رہے اور شیطان کوئی وار نہ کر سکے مگر امت اس تعلیم کو بھول گئی اور ان کے نظریات جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہو گئے وہ سمجھتے ہیں کہ زمین کے تغیرات آسمانی حوادث کی بنا پر ہیں اور آسمانوں کے تغیرات جو ہیں وہ زمینی حوادث کی بنا پر ہیں یہ جگہ جگہ پر مجومی بیٹھے ہوئے ہیں جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے حسابوں و کتاب کے ذریعے لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں فیصلے صادر کرتے ہیں کہ فلاں کی پیدائش فلاں دن ہوئی تو اس وقت فلاں سیارہ موجود تھا اس سیارے کی یہ تاثیر ہے اس میں بندہ نیک ہوگا برا ہوگا بد اخلاق ہوگا مالدار ہوگا غریب ہوگا گویا انسانوں کے اندر یہ تغیرات جو ہے یہ آسمانی سیاروں کی بنا ہاتھوں کی لکیروں سے دیکھ کر بندے کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں یعنی زمین کے تغیرات کا اثر آسمانی حوادث پر ہوتا ہے اور آسمانی حوادث کا جو اثر جو ہے وہ زمین کے تغیرات پر ہوتے ہیں یہ عقیدہ بس بالکل اس وقت عام اور شائع ضائع ہے اخبارات میں اس کی ترجمانی ہوتی ہے میڈیا اس کی ترجمانی کرتا ہے اور شرک و حرف میں اس کو پھیلایا ہوا ہے اور ایک بڑی دنیا لاکھوں لوگ اس عقیدے کے گہرے اثر ہیں اور گمراہ ہیں شریعت نے کیا حکم لگایا ہے سی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پہ تھے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں بارش ہو گئی اس اشا کی نماز صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیچڑ میں ادا کی فجر کی نماز ہوئی تو فجر کی نماز بھی کیچڑ میں ادا کی سلام پھیر کے ربی السلام ہماری ادھر متوجہ ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ جو بارش برسی ہے رات کو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک پہی بھیجی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اس و حمل مو مل بھی کافر اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کافر بنا دیا یعنی کچھ بندوں کے ایمان میں تازگی آ نکھار آ گیا اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دی اور ان کو کافر بنا دیے صحابہ یا سن کر سنداٹے میں آ گیا کہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوا کون کافر ہو گیا اور کون اپنا ایمان تازہ کر گیا اس کی تفصیل پوچھی تو ملک جنہوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے اس کی دین اور اس کی عطا ہے اس شخص کے ایمان میں نکھارا کہ ایک ہی جملے نے اس کے ایمان کو تازہ کر دیا اس کے ایمان کو نکھار دیا اس کے ایمان میں ایک تازگی اور شفتگی آ گئی اس کے ایمان میں ایک بہار آ گئی اسے جملے سے مل مل کبا کے جنہوں نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے رات ہم نے آسمان پر فلاں ستارہ دیکھا تھا وہ ستارہ جب بھی نمودار ہوتا ہے بارش برس تھی اس بارش کا برس نہ اس نے فلاں ستارے کی تاثیر فرما کہ اس ایک جملے سے یہ بندے کافر ہو گئے کفر کی آبادی میں داخل ہو گئے یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو زمین کے تغیرات میں آسمانی ستاروں یا سیاروں کو یا آسمان کے حوادث کو داخل کرے شامل کرے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر ہو گیا اور ستارے کی تاثیر پر ایمان ہو گیا بچہ کس نے دیے فلاں بزرگ نے شفا کس نے دی ہے فلاں دربار نے اللہ کے ساتھ کفر ہو گیا اس بزرگ اور دربار پر ایمان ہو گیا اور یہ بندہ کفر کی وادی میں داخل ہو گیا تو یہ بات کار فرما تھی اس سازش کے پیچھے کہ وہ عقیدے پر وار کرنا چاہتے تھے امام الانبیاء اس سازش کو بھاگ گئے تو آپ لاکھ صدمے سے دو چار تھے اور بیٹے کے دفن سے آپ فارغ ہو کر آئے تھے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے پریشانی بھی موجود تھی مگر چونکہ یہ وار عقیدے پر تھا گمراہی کا امکان تھا گمراہی کی توقع تھی تو آپ سب سب نے فوراً مسجد میں بر قائم کیا اور صحابہ کو جمع کر کے یہ خطبہ احساس فرمایا کہ خبردار یہ سورج گرن اور چاند گرن نہ کسی کے موت پہ ہوتا ہے نہ کسی کے پیدائش پر اللہ کی نشانی اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے تو اصل جو حکمت ہے شریعت کی اس پر غور کرو توحبت الرسوح کرو اللہ کے سامنے روبو روک کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطا کار ہیں باسیتوں میں ڈوبے ہوئے قدم قدم پر گناہ کرنے والے یا اللہ ہمیں تحبۃ الرسوح کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اپنی رحمت کر محبت کا فیصلہ فرما لے یا اللہ کناخو سے باد رہدے کی توفیق تا فرما الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہذین نعمت علیہم غیر المغلوب علیہم بلاللہ لئیم آمین یا رب لکل الحمد کما ینبغی لجلال مجھک فلعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجيد انحمید بارك اللہ محمد محمد ربان ضاللہ اپنے جسموں پر اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہوئے بڑے ظلم کیے بڑی زیادہ کر رکھی اگر معاف نہ کیا اپنی رحمت نہ فرمائی، ہم پانے والوں میں سے ہو جائیں گے نقصان پانے والوں کے صف میں داخل ہو جائیں گے یا دعا ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اس وقت کی جب ت نے جنت سے نکال دیا تھا زمین پر اتار دیا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی خاص آج سے ہمارے باپ کی اولاد بھی یہ دعا کر رہی ہے جھولیاں پھیلا کر تیرے سامنے ہاتھ اپنے دراز کر کے یا اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما دے ہماری زیاتیوں کو گناہ کو معاف فرما دے ہمارے ظاہر و باطن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو جرائم نے ان کا ارتکاب کیا یا کی اللہ ہمیں من النسوخی برحمد الغور برحمد الغفور یا اللہ یہ دعا بکر صدیق اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی بہترین دعا بتا دیجیے جو نماز میں پڑھتا رہوں تو پیارے پیغمبر عمر یہ دعا سکھائی تھی ربانہ ظلمن ظلم یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے بڑی زیادتی کر رکھی ہے الا انت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے فخرت برہمنا یا اللہ اپنی خاص مغفرت سے ہمیں بخش دے اور معاف کر دے یا اللہ ہم پر رحم فرما انگور یا اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے تو نے خود ہی تو بتایا ہے کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں تیرے بتانے پر ہم تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں تیرے رحمت کا سوال کر رہے ہیں تیرے اسماع حسنہ میں یہ دو نام شامل ہیں بخشنے والا اور رحم کرنے بندے ہاتھ پھیلائے تو اس سے بخشش طلب کر رہے تیرے پیارے تیغر کا فرمان ہے جب اللہ کے بندے اپنا ہاتھ پھیلا کر دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ہاتھوں کو خالی لوٹائے یا اللہ تیرے نبی کی یہ حدیث ہے ہمارا اس حدیث پر ایوان ہے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا لوٹانا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توبہ قبول کر لے رات کی اور توبہ کرنے کی توفیق فرما دے ایک گناہ ہمارا بخش دے اللہ کے پیارے بہمبر گناہوں کے تعلق سے بڑی تفصیلی دعا کیا کرتے تھے اللہ مختلح ضملی کلو دکھا ہو وہ چل رہو صحیح رہو وہ ہو یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے موٹے گناہ بھی معاف کر دے پتلے گناہ بھی معاف کر دے بڑے گناہ بھی معاف کر دے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو گناہ اعلان کیے وہ بھی معاف کر دے جو گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دے اور جو گناہ غلطی سے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے توبہ کے لیے اللہ کے پیارے پہ کی سنت کا واسطہ آپ کی حدیث پر عمل کا واسطہ پیش کیا جانا چاہیے آج ہم نے نبی کی سنت پر عمل کیا طرح القصوف ادا کی یا اللہ، اس سنت پر عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں اس عمل کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف فرما دے ہمارے گناہوں پر قلم افو فرما دے جب تک یہ مجلس قائم ہے اپنی رحمت سے ڈھانٹ دے جب تفرق اٹھ کر جائیں گناہوں سے بخشے ہوئے جائیں گن سے معاف ہو کر جائیں تو گناہ ہمارے معاف کر چکا ہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے توبت کی توفیق تو فرما دے ہمارے بچوں کو لے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں عوام صالح کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اس قوم میں جو اجتماعی آفات ہے جرائم ہے یا اللہ اس قوم کو ان گناہوں سے پاک صاحب ہونے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ تیری ناراضگی کے اسباب دور ہو جائے رحمت کے سباب مہیا ہو جائے تیری رحمت ہم پر نازل ہو مفرت ہم پر نازل ہو یا اللہ جو بھی ناراضگی کے سباب ہے ان کو یا اللہ صاف کر دے دور کر دے اور ہمیں توبت النصور کی توفیق ربرم بان تخیر الرحمین رب فربران تخیر الرحمین یا اللہ جن کے عقیدے کمزور ہے ان کے عیدوں کو قوت عطا فرما دے شرک و بےت کی خلاصت سے پاک صاف ہونے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ظاہر و باطن کو توحید و سنت کے نور سے آشکار فرما دے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے یا اللہ جب تک یہ زندگی باقی ہے ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے پیغمبر نماز کو شروع کرتے استفتاح کی دعا بڑھتے اس طرح ہمارے گناہوں کا معاملہ بن جائے اللہ بین و بین خطایا کما باحطہ بین المشرق والمغرب مغرب یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوریاں پیدا کر دے اتنی دوریاں مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں بخش خطا آیا بلمائی و سلجیب البرد یا اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اور آنوں کے ساتھ یہ تینوں چیزیں بڑی پاکہ ہوتی ہیں صاف ستھرے آسمان سے گرنے والا پانی پانی سے دھو دے آسمان سے گرنے والے اولے ان اور آسمان سے گرنے والی برف بڑی سفید اور صاف ستھری اس برف سے دھو دے اور مجھے بالکل پاک صاف کر دے یا اللہ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یعنی ہمیں ہمارے گراہکوں سے پاک کر دے معاف فرما دے یا معرما دے, یا دے یاد الجلال قرآم یاد الجلال قرآم یا, جلال یا اللہ تیرے نبی کی حدیث دعا کرتے ہوئے چمٹ جا اللہ کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے یا اکرام یا اکرام یا اکرام وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اللہ تو بڑے جرال و اکرام بنا ہے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا نام و رات نہ لوٹانا ان دعاؤں کو قبول فرما لے گروہوں سے پاک صاف ہونے کی توفیق اضافہ فرما دے صالح اختیار کرنے کی توفیق اضافہ فرما ہماری زندگیاں تخوہ کی آئینہ دار بن جائیں سچے عقیدے کی آئینہ دار بن جائیں توحید کی آئینہ دار بن جائیں اور اللہ العمین ہماری ہمارے گھروں کی بچوں کی اصلاح اسلاف رمادے آفیت اطاف رما دے ہماری حفاظت فرما ہمارے اہل وعیال کی حفاظت فرما ہمارے اموال اور تجارتوں کی حفاظت فرما ہم کو آفیت کی زندگی فرما دے ربن آطینہ دنیا حسن ہے اور پھر آخرت حسن ہے بقینہ ربنہ صرف ان حانہ خرانہ ان حساب مستخر مقامہ ربنجن ضروریات اماما رب اغفر انت خیر رب اغفر انت خیر رب ربرمان تخیر الرحمین اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے بلکہ سنت ہے کہ آپ نے جب چاند گرن ہو یا سورج گرن ہو کثرت سے آپ نے تحلیل فرمائی تصویر فرمائی تحمید فرمائی اور تکبیر فرمائی جس کا معنی نے سبحان اللہ الحمد للہ بلا الا اللہ اللہ بل اکبر تو اطلاع کے مطابق یہ دورانیاں کافی طویل ہے تو باقی وقت میں ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے اور یا اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے جو بھی مسائل ہیں جو بھی مشکلات ہیں ان کو ٹال دے آسانیاں مہیا فرما دے اور گناہوں کی بخش جتہ فرما دے ربنا تقبل منہ اتنا کا ان تسمی الريم علين ادنا كا رحيم رحمتى غيا الرحمين بصل اللہ وى